شا بھی ہی نئی بندی دل ہین گندی ندی میں نے جن باتیں سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد افتاب بیت المقد تک رات کی رات میں لے جایا گیا اور یہ واقعہ بلکہ حالت سے بیداری میں رونما ہوا ہے اور اس سے قبل آپ کو مقدس حرام سے مقصد افسا تک لے جانے سے پہلے آپ کا آپریشن کیا گیا سینا پانی سے ہی اسے دھویا گیا ہونے کافی آپ کو آفتابوں پر لے جایا گیا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ Nadie, Nadie. مرجا وہ ہوتا ہے جس کو انسانی آپس نہ سمجھ سکے انسان اس کے آگے پیپر لاچار مجبور ہو جائے آگے سے آ جائے یہ ہے مرغید کیونکہ لفظ موجیدہ کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑ رہے ہیں پھر انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی رات اللہ کا کو نہیں دیکھا جگری علیم علیہ سلا سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنی اپنی شکل میں اپنی حالت میں اس کے چھ سو پاس اپنی حالت میں ہنومن جبریل امین نبی علیہ کو نظر نہیں آتے جب ایک بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا تو میں آج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اپنی شکل و سب میں دیکھا اور دنیا میں بے دار آمکھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا کیا نہ کا دلاب نہیں کر سکے منہ کا علیہ سلام کو کو بڑی سڑک اور بڑی چاہت کی اللہ کو دیکھنے کی تو وہ بھی نہ دیکھ سکے اللہ تعالی نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے اگر یہ اپنی جگہ پر شاید رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں لیکن وہ پہاڑ ہی ریزا ریزا ہو گیا اور منہ علیہ سلاب کو سلام بے ہوش اور جب کفاسا ہوا تو اللہ تعالی کی بات کرنا دنیا میں کوئی آنکھ اللہ پھیلا کو نہیں دیکھ سکتی ہاں جنت کی کوئی بحث بھی اتنی عمدہ اور اعلیٰ نہیں ہوگی اتنا لطف اہل جنت کو اور کسی چیز میں نہیں آئے گا جتنا اللہ تعالیٰ کی اللہ ہوا کے دیدار میں محسوس ہو اور یہ بھی مضاحت کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت دی. اللہ رب العالمین کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا ہے بیداری نے نہیں دیکھا خاپ میں اللہ تعالی کا دیدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے بیداری اور خواب دونوں کا معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء کے خواب وہ بھی وہی ہوا کرتے ہیں وہ پراکہ خیالات نہیں ہوتے نہیں ہوتے بلکہ مال والے وسلم کو سدرا سنتا ہاں کے پاس نظر آئی آپ نے دیکھا کہ اس کے پتے سا کے или я उसको سر فرماتے ہیں سما نزل تو گیا یعنی سدرا کو تک ہات آپ اکیلے نہیں لے جانے والا جگریل آپ کے ساتھ ہے وہاں پر مناظر پر ہوتی ہیں فرماتے ہیں سما نزل تو پھر میں نیچے اترا اس کئی لوگ تو اوپر بھی پہنچا دیتے ہیں لوگ وہ ناچے ڈرنے پڑتے ہیں کہ رین صدیق فاروقی صبح ہوئے تو عرصہ میں آ جا چوک کا یعنی نبیلا خلاط و سلاف کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارچ کر گئے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درات و منتحا پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ وحی کی گئی ان میں سے ایک چیز نمازوں کی فرضیت اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے ساتھ دی. اس دیگر چیزوں کا ذکر بھی ملتا ہے یعنی سورہ بکاراتی آتی آی آیات ہو گیا خیر فرماتے ہیں پھر میں نیچے اترا بھر کیا کیا ہے کہنے لگے بار پچاس نماز منہ صاحب اصل اٹھانے لگے کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکے گی آپ جائیں اللہ تعالی سے سوال کریں کہ اللہ اس کے اندر کب اور کبھی واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دی پھر مسار علیہ السلام کے بات پہنچی پھر علیہ السلام نے, نے مشورہ امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پانچ باقی رہ گئی ہی ہیں اور اب آپ مجھے اپنے مالک سے اللہ کا خراع سے خیال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن اگر کوئی یہ پانچ پڑے گا تو اس کو پنجا کا پانچ بخاری مسلم کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نہیں گئے ادرا سلم کا آپ آپ پوچھے ہیں عرش پر نہیں گئے اس کے بعد فرماتے ہیں ادھر کوئی جنت تھا پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا اب جو جنت ہے یہ عرش سے نیچے ہے جنت عرض سے نیچے ہے اوپر نہیں حضاء کے جو سب سے بلند و بالا جنت ہے جسے جنت الردو کہا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاز و ادا کرنے والوں کے لیے جنت میں سو درجے تیار کر رکھے ہیں اوپر دیکھیے جنتیں ان میں سب سے ادا ترین جنت جنت اس پر جس سے اوپر اور کوئی جنت نہیں ان میں کے لیے کچھ نوجوان ویر اندازوں کو مقرر کیا ہوا وہ دور سے بیٹھ کے کنویں کی حفاظت کر رہے تھے کوئی کافر اس کے قریب نہ آ جائے یہ آرسا کو پیاس محسوس ہوئی کنویں کی طرف گئے وہ جو دور بیٹھے پہرا دے رہے تھے انہوں نے سمجھا بیٹھے ہوئے تیر مارا ہارسا کو لگا ہارسا وہ نہیں شہید ہو لوگ برف کو مارنے کے, کے بعد جہاد کے بعد آئے تو میں ہارثہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا لوگوں نے جواب دیا وہ قتل ہو گیا ہے کہنا کہ چلو کوئی بات نہیں لگ رہا ہے میں اللہ تعالی سے اجر کی روید تو ایک آدمی نے کہا ماں اور تم کو شہید میں اس کو شہید نہیں لگی کیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ وہ تو مسلمان آدمی کے تیز سے قتل ہوا کریم چل رہی بات آئی ابھی یہ سو بین کرنا یہ حرام نہیں ہوا تھا ماتم و بین ابھی حرام نہیں ہوا تھا کہ اے پہلا کے رفت صلی اللہ علیہ وسلم سب پھر سے ہارفہ مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے کیا وہ جنت میں ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے اگر جنت میں ہے تو پھر میں قبر کروں گی اور اگر ایسا نہیں ہے پلیا یا اپنا پھر جو میں کروں گی وہ اللہ ہی دیکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے اس نے اپنی بات پھر دوبارہ رسول اللہ, اللہ نبی اور پھر سے کیا امہ حای تھا میں ہارتا کیا اتاد ہو گئی ہے اب جنت باقی دہ تجھے صرف ایک جنت سمجھ لی ہے ان یا جنان کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور جو اس کی مسی ہے وہ خوبصوری ہے تو اس भी यही یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی ندیم صنع وسلم جب واج کے لیے گئے ہیں تو آپ فرق پر نہیں پہنچے بلکہ محراج کی رات آپ نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا پھر آج یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرف پر گئے ہیں بالکل غلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرج تک نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رحمان اللہ تعالی عرض پر مستدی ہے اور اللہ تعالی کا عرض پر اتفاق کیسے ہے کمالی کو نکالنے گی جیسے اللہ تعالیٰ کے خیال ہے ہمیں اس کی احفیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ کو کھانا ہوا پر کیسے مستدی ہے کیسے ہے یہ کیسے والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں حج پر مصطفی ہوں ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حج پر مستفی ہے کیسے مستفی ہے جیسے اللہ کے خیال انسان ہے ہم اس کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کبھی کوانا تھا اللہ کا علم اللہ نے قان میں اصول مقرر کر دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ کے پیچھے رکھ جائے علم نہیں ہے بس ہم چیز کریں ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پر مستوی ہے کیسے مستوی ہے کا علم نہیں ہے اللہ تعالی نے نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا پھر دوسری اہم بات جو آج ہمارے سامنے آئی کہ نماز اللہ تعالی نے نہراج کے موقع پر فرق کیا اسی نماز کی قدر و منظرت اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے باقی جتنے بھی اقامات میں اللہ تعالیٰ نے نازر کیے ہیں نبی کریم صاحب ہوتے وہ سرم زمین پر تھے احکامات نازر ہوتے رہے زکوات کا حکم رمضان کے روزوں کا حکم حج کرنے کا حکم بڑے بڑے اقامات اللہ تعالیٰ نے نازر کیے لیکن اس وقت جب آپ زمین پر موجود تھے اور نماز کی فرضیت اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اس قدر بلاد ہے کہ اللہ کو ہوا تھا اعلیٰ نے نبی کریم صلابا و, و کو اپنے پاس بلا ہے نواز قدم کی طرف سے ایک تحفہ ہے تحفہ معراج ہے نلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ ترتیب کی ہے اس کی وسیع فرمائی ان ملکوں میں نہیں پھر آئے کافی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آپ کے ہودوں کے طریق کیا آپ سرما رہے تھے کئی معمول نمازوں کی حفاظت کرنا اور جو تمہارے زیر سایہ ہو گئے تمہارے غلام اور قادر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کرے اور آخری الفاظ ہیں جس کے بعد آپ نے اپنی زبان سے کوئی اور کلمہ نہیں نکالا اور اپنے آلے کے حقیقی سے جاگ ہو تو یہ بھی بات کرتی ہے کہ نماز لے کے آئے ہیں اور پھر جب اپنے مالک سے के کے لیے رستے سفر باندھ رہے ہیں اپنی اخروی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں پھر بھی یہی कर کر رہے ہیں اللہ اور معی معمول کے نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے مملو کا گلاب اور خادموں کی خیر خاہی اور ان کے بارے میں اللہ لیکن ہمارے ہاں اس اہم ترین فریرے کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نماز ادا کرنا ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے صحابہ کرام رام اللہ علیہ مجمانی وہ سارے کے نماز کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں نماز کا ترک کر دینا نماز کو چھوڑ دینا صحابۂ کرام اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ایسا کفر تھا کہ جیسا کفر اور کوئی نہیں اس قدر آتی تھی کو وہی لے کے آتے ہیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے جبریل کے ذریعے. لیکن اللہ کو کھانا ہوا تو اعلیٰ نے وہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سگرا پر کے پاس گائے بلا واسطہ مباقر آتا نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نماز کے بارے میں انتہائی چستی کا شکار ہے کوئی گھر کوئی گھر شاید ہی ایسا بچا ہو جہاں پر بے نماز نہ ہو اگر کوئی گھر ایسا ہے جہاں نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اس گھر میں بھی کوئی نہ کوئی نہ کوئی بے نماز ضرور الا ماشاء اللہ کال ہی کوئی ایسا گھر ایسا ہے کہ جس میں کوئی بندہ بھی بے نماز نہ ہو آج ہمارے اس مارک میں ہاں ایسے گھر بھی سیوں نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مل جائے گی جہاں پر ایک بھی نمازی موجود نہ ہو اور کہلواتے سارے اپنے آپ کو مسلمان ہیں سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی نماز کو قائم نہیں کرتا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نہیں تو آج کے ہمارے کا خلاصہ دو عام باتیں پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجرات المست تک پہنچے ہیں اس کے بعد نیچے اٹھے مسرات تک آئے ہیں جنتوں میں گئے ہیں جنت کی آپ نے خیر فرمائی ہے عرص پر آپ نہیں پہنچے مست ارش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالی کی صفات میں کسی بھی شخص کو شریر کرنا یہ صرف ہوتا ہے جائز ہے لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرج پر گئے ہیں سب غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہم کے خلاف اور اس کے نافی دوسری اخبار کے نمازیں اللہ فرض کی ہیں رات کی رات اس وی میں جو بباد سارا تن چائے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اللہ کی طرف کی اور اسی سے ان نمازوں کی اہمیت اور قدر و مدد کا اندازہ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور وہاں الحمد للہ